صلیٰسلام عليكم ورحمتہ اللہ وبركاتہ البادشہ البادشہ باقى تمام سامي برادر خان غرامين برادران صحب كو شيں اقبال فى سلامت كرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعو شریف میں سے آج درس نمبر پانچ سو اکتیس اور ایک سو ترہتر ترہ ہے آواز شریف کا بھی شخص لے کر ابھی شروع لیول تک کا پانچ سو اکتیس درس اور اوراد فتھیہ میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار حصہ ہے کہاں کل پچاس لا لہ ل تو آج جو ہے اس کا آخری لا لا الحمد में جو ہے ایک سو ترہ ترہ تر درسوں میں میں شروع اوراد فتھیہ شروع سے لے کر ملک الجبار کے آخر تک جو ہے ایک سو ترہتر درسوں میں عوراد فتھیہ کا یہ ایک اہم حصہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ للہ آج یکم شابان روز ولادت باسعادت حضرت زینب الیا جو ہیں عقل بن حشم عالم غیر معلمہ اس کائنات کے عظیم خاتون محسن اسلام اسلام کو کربلا کو زینب نے بچایا اس کے صحیح چہرے کو دنیا کو بتایا شام اور کوفے کے بازاروں میں مدن اور جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہر جگہ کربلا کے حقیقت کو بیان کر کے سب سے پہلے میں آج کے آپ تمام برادران اور خوشن فاہران کو اس عظیم ملکیت و جہاں کی روز لادت باصدت کے والد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آج کی اسے ملک الجبار کے حصے کا آخری دس عالوں کو پہنچاؤں گا پھر آنے والے درسوں میں پھر کل سے ملک الج راد کا دوسرا حصہ اور اہم ترین <تصفح> حصہ <تصفح> جو ہے اسما الحسنیہ کا یا اللہ کا وہ حصہ انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا امیتا آپ لوگ اس سے سکو بھی اسی دلچسپی سے سنیں گے جس دلچسپی سے یہ پہلا ایسا اور ابھی تک سنتے آ گیا تو یہ آخری جو ہے یہ اللہ سے پہلے والے جو پیرگراف ہے ملک الجبار کا آخری پیرغافلہ نمبر پچاس یہ ہے اللّہ انت الملک الحق الجی لا الہ الا انت لا الہ الا انت یہ مقدس جملہ ہے اللّہ انت الملک الحق اللہذی جی لا الہ الا انت اس مقدس جملے کی جو لغات ہیں اس کی توجہ یہ ہے اللّہ کیا بھی آتا ہے یا اللہ کے معنی میں شروع میں یا کو ہٹاتے ہیں اس یہ پر آخر میں میم مشدد کا اضافہ کرتے ہیں عربی ادب میں تو پھر وہی معنی یا اللہ کا معنی دیتا ہے اور دعا کے موقع پر اللہ کو پکارنے کے موقع پر اسی الفاظ میں یاد کرتے ہیں آپ کی مرضی یا یا اللہ پڑھیں یا اللہ پڑھیں عام طور پر دعاؤں کے شروع میں اللّہ مََّ کا زیادہ ہے قرآن دعاؤں میں بھی تو اللہ یا اللہ کا مترادف ہے یعنی اس کا ہم معنی ہے. یعنی اے اللہ پرور دگارہ اس معنیٰ میں آتا ہے تو اللہ لفظ جلالہ اللہ کے آخر میں میم, میم مشدت کا اضافہ کیا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے اس کے معنی میں کوئی فراغ نہیں پڑتا ہے معنیٰ وہی یا اللہ کا معنی دیتا ہے اسلح یا کی جگہ پر میم مشدت آخر ملاتا ہے اور شروع سے یا حرف ندا کو حضف کر دیا ہے تو اللہ ہو گیا لہذا یا اللہ کہنا درست نہیں ہے یا اور بیم مشدد دونوں کو جمع کر کے پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ ایوز اور معاوث کا ایک ساتھ جمع ہو جانا درست نہیں کیونکہ اس صورت میں ایوز سے نمیم مشدد و یعنی یا حرف ندا کا جمع ہونا لازمات ہے جبکہ ان دونوں کا جمع ہونا درست نہیں ہے یعنی یا ایوش آتے ہیں یا معاوث آتے ہیں لہٰذا یا اللہ کہیں گے یا جو ہے اللّہ کہیں گے ان دو شرطوں میں جو آپ کہیں دونوں درست ہے یا اللہ ہو بھی درست ہے یا اللہ کے معنی میں ہے اے پرور دگار عالم کے معنی میں ہے اور اللہ کا معنی بھی اے اللہ کے معنی میں اما یا اللّہ کہنا کے نہیں ہے یا کو بھی داخل کرے اور اللّہ بھی بولے یہ درست نہیں ہے تو لا اللہ کا توضیع ہو گیا ہے نہیں یعنی یا اللہ اے اللہ پرور دغارہ اس معنی میں اللہ ہی تو اس کائنات کے سب خوش ہے یعنی جی اس ذات اقدس نے جو اس کائنات کا رب ہے الہ ہے معبود برحق ہے یعنی جی اسی کائنات کو اسی رب نے خالق فرمایا اس میں سزیم نظام کو اسی نے ڈالا اسی نے پیدا کیا اس میں اتنے موجودات کو خلق کیا فرشتے ہوں جنات ہوں انسان ہاں پرندہ وانوں میں سے پرندوں کی شکل میں بلی جانوروں کی شکل میں باہری جانوروں کی شکل میں چھوٹے جانور بڑے جانور حتیٰ جراثمی محلوق ان سب کا خالق و مالک اسی اللہ ہے وہی ذات اقدس ہے جس نے آپ انہیں لے اپنا نام برحق جو ہے اللہ رکھا تو اس میں اللہ بہت عظیم نام ہے تو انتا لا اللہ انتا انتا ضمیر ہے تو کے معنی میں یعنی اے اللہ یعنی تو اے اللہ کے معنی میں ضمیر مخاطب مذکر ہے تو انت تو سے مراد یہاں پر اللہ عنت تو اے اللہ الملک یعنی اللہ منت الملک الحق تو ملک کے معنی کیا ہے وہ بادشاہ جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی کے مالک ہو وہ اس بادشاہ کو بلتے ہیں ملک جو قدرت کاملہ اور سلطنت حقیقی کے مالک ہو جس کو اپنے ملک میں مکمل قدرت رکھتا ہو اور بادشاہ بادشاہ حقیقی بھی وہی ہو اور اس کو ہر طرح کے تصرف کا اس کو حق حاصل ہو اور وہ تصرف کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو تو ایسی ذات کو بادشاہ ملک کہتے ہیں تو ملک کو توجیے وہ بادشاہ جو قدرت کاملہ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 یہ الملک کی توضیح میں یہ جملات جو ہے خصوصیات اسماع حسن سوا نمبر سو پہ لکھا تو ملک یعنی بادشاہ اس کے جمع ملوک آتا ہے اور ملک ان کے معنی حکومت و اقتدار کے معنی میں ہے ملک بادشاہ حکومت کرنے والا اس کے جمع ملوک اور ملک ان جو ہے لبس وہی ہے زیدور فرق ہے تو حکومت و اقتدار کے معنی میں ہے یہ ترجمے القاموس و والی لغت میں یہ ترجم کیا الحق کا معنی کیا ہیں حق کا و حقیہ حق و جو ہے وہ حقیہ ان دونوں کا معنی لکھا ہے صداقت سچائی حقیقت واقعیت اور صحت یہ معنی لکھا ہے الحق کے معنی یعنی حق کا و حقیقیہ حق و حقیقتً ہاں جی حقن و حقیقت لغت میں لکھا ہے حق و حقیقی نے حق و حقیقتً دونوں مظر ہیں حقن بھی حقیقتن بھی اور اس کا معنیٰ صداقت سچائی حقیقت واقعیت اور صحت کے معنیٰ القام و سلجدید میں تو اللّہم انتا اللہ اللہ انتا تو الملک الحق تو معنی کیا ہو جائے گا برحق بادشاہ بادشاہ حقیقی و واقعی وہ ذات کی جس کی بادشاہی حق و حقیقت اور سچائی و صداقت پر مبنی ہے جی وہ بالحق بادشاہ یہ نہیں نقلی بادشاہ ہو پاور خوش نہ ہو اختیار کچھ نہ ہو ہاں جی وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کہہ سکتا ہے بس برائے نام بادشاہ سنی وہ ملک برحق ہے برحق بادشاہ ہے بادشاہ حقیقی اور واقعی ہے ہاں وہ ذات کی جس کی بادشاہی حق و حقیقت اور سچائی و صداقت پر مبنی ہے اس لیے وہ اس کائنات میں جس طرح کی چائے تصرف کر سکتے ہیں کائنات پہ ہے ہی اسی ذات کا ہے اور اس کا بادشاہ حقیقی بھی وہی ذات ہے مالک حقیقی بھی وہی ذات ہے الجی علام تملک الحق علم الجی موصول ہے اس کے موصول بتتے ہیں وہ ذات جو جو کہ کے معنیٰ دیتا لا الہ لا نہ سے کوئی نہیں نہیں کے معنیٰ دیتا الہ معبو جی پرستش کے لائق عبادت و بندگی کے لائق و سزاوار یہ معنی ہے الحا کے معنیٰ اللہ حرف نائے مگر کے معنی میں سوائے کے معنی میں انتہ ضمیر واحد مذکر حاضر تو اے بادشاہ حقیقی اللہ سے مقاطب ہے نا لہذا تو یعنی تو سے مراد ملک الحق مراد ہے تو تو اے بادشاہ حقیقی یہ معنی بن جائے اللہم اے اللہ اللہ انت انت الملک الحق تو ہی برحق اور واقعی اور حقیقی بادشاہ ہیں ایسی بادشاہ کہ اللہ لا لا الا نہیں ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے لا لاہ کو الا انتا صرف تیرے سوا اے بادشاہ حقیقی تیرے سوا کوئی نہیں ابھی دعا کا ترجمہ یہ ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں یکل ہوتے کہ اے اللہ تو ہی سچا و برحق بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہاں جی وہ لائق کے پرستش نہیں ہے کوئی بھی جو ہے نہ معبود ہے نہ لائق پرستش ہے تو اس مقدس دعا کی تھوڑی توضیح ہے توضیع اس مختصر دعا میں جو کہ آگے اسماع الحوشنہ کے لیے یہ دعا مقدمہ ہے ہاں جی اسی سے آگے اسما الحوشنہ سے اس کو جوڑا جاتا ہے تو آگے اسما الحسنہ کے لئے مقدمہ ہیں تو اللہ کے اسم میں جلالہ اللہ اور دو مرتبہ جو ہے دو دو مختب انتا اللہ انتہا آیا دوبارہ اللہ اللہ اللہ انتہا آیا ہاں جی تو اللہ بھی آیا اللہ کا لفظ بھی آیا پھر انتا کا لفظ دو دفعہ آیا اللہ اور دو مرتبہ ضمیر مخاطب انتا اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر بادشاہت حقیقی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کو دو مرتبہ اس میں ذات ذات کو پھر اسی کی طرف پلڑنے والی دو ضمیر لایا تو اس اللہ کے اس کائنات کے بادشاہ حقیقی ہونے کو تاکید کے لئے. اور اللہ کے سوا کوئی معوز نہ ہونے کو تاکید کرے اللہ تو ہی بادشاہ باقی حقیقی ہے اور تو ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے اس مطلب کو بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات پر بادشاہت حقیقی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کو بالکل دل و دماغ میں سامنے حاضر کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ ان تک ہاں اللہ کو بالکل سامنے اور حاضر کیونکہ آپ نے پوری مالک کو جب بار پڑھا تو اللہ سے قریب سے قریب تر ہو گیا اب آپ خطاب کے منزل پر پہنچا اور اس لئے آخر میں لا اللہ عن تک کے, کے اللہ کو دل و دماغ میں سامنے حاضر کرنے کے بعد پھر اللہ کو اس کے آسماء الحسنہ کے ذریعے بکار رہیں پھر یا اللہ رحمٰن کر تو اس دعا میں ہمیں یہ درس ملتی ہے یاسماء الحسنہ کو زبان پر جاری کرنے سے پہلے اللہ کو اس کے اس میں اعظم جلاغا اللہ یعنی یا اللہ کے کر پھر اللہ کی بادشاہی حقیقی ہونے کا اعتراف اور اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا پرشش کے لائق نہ ہونے کا اقرار کریں پہلے پھر اللہ انت کے کر اللہ کو بالکل سامنے دل و دماغ وزین میں حاضر کرنے کے بعد پھر اس کے ننانوے آسمال حسنہ کو دے زبان کریں اور ان آسمال حسنہ کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اسے خلوص دل سے پکاریں تاکہ آپ ان آسمال حسنہ سے کما حقہ خیزیاب ہو, ہو سکے تو آج نگرانی جس طرح میں نے بار بار آلوں کو اس بات پر زور نے کی کو کوشش کیا کہ ملک الجمبار کے حسابی پورا پورا اللہ کی توحید پر مبنی ہے اللہ ہی کی ذات اور آسماء الصفاط انہیں کا ذکر ہے کہ مورب جس کے ہم بندگی کہتے ہیں وہ کیسا عظیم ذات ہے ایک واشق والد اور دیوانے کی طرف اللہ کو یاد کیا اب اس سے مزید قریب ہو اللہ کو اس کے عظیم آسماء الحوسنار سے ہم اس کو پکارنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کے شان و مرتبہ کو گند مومن اپنی زبان سے اقرار کرنا اسے اپنی حاجتیں ماننا ہے لہٰذا یا اللہ علیہ حصے میں بھی تمام آسماء الحسنہ کے معنی معفوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر نظہ نگرامی اور سمجھ کر پھر دل و جان سے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے ہماری مشکلات کو آسان کریں گے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعاؤں کو فام و فراست کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور پوری خلوص اور راجیزی کے ساتھ تذر و کے ساتھ آہ و بکاہ کے ساتھ بادش میں پرنم پرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیع دے آمین یارب العلم